و دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبہ المدینہ کے مصنوعات چار سو انیس افراد پر مشتمل کتاب مدنی پنج سورہ صفحہ ایک سو اڑسٹھ میرے لئے سنت نے عبدالصلاواتی علی سید سعدہ صفحہ اکیاسی کے حوالے سے درود بخشش و مغفرت لکھا ہے اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون اس درود پاک کے بارے میں لکھا ہے کہ کسی شخص نے حضرت سیدنا امام شافعی فرعی علی رحمۃ اللہ کافی کو وفات کے بعد خام میں دیکھا حال پوچھا تو فرمایا اللہ عز و جل نے اس درود پاک کے برکت سے میری بخشش فرما دی ممکنہ تو آپ بھی پڑھ لیجیے مدین پنسورہ میں اور بھی بہت پیارے پیارے درود پاک ہیں اسے مکتبت المدینہ سے ہدیت لے کر حاصل کیجیے انشاءاللہ بہت کچھ اس میں آپ کو حاصل ہوگا ماہ رمضان مبارک کے پہلے عشرے آج آخری روزہ ہے افسوس اشرہ رحمت ہم سے جدا ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کی قدر نصیب فرمائے آج کے سلسلے کا عنوان ہے اللہ اللہجل کی رحمت سے نا امید ہونا گناہ کبیرہ حضرت علامہ امام ابو الحسین بن مسعود فراح بغوی علی رحمتہ اللہ لکھتے ہیں یہ تفصیلیں بغوی کے حوالے سے ہیں زمزم بن حوش زود کے ساتھ کہتے ہیں میں مدینہ طیبہ کی مسجد میں داخل ہوا مجھے ایک بوڑھے شیخ نے آواز دی اور کہا اے یمانی میرے قریب میں انہیں نہیں پہچانتا تھا کہا کسی آدمی سے یہ نہ کہنا کل جن اللہ عز و جل کی قسم اللہ تعالی تیری مغفرت نہیں کرے گا اور تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا یہ سن کر میں نے عرض کی اللہ عز و جل آپ رہ فرمایا آپ کون ہیں فرمایا میں ابو ہو رہی راہوں اللہ ترائی راوی کہتے ہیں میں نے کہا ہم میں سے جب کوئی غصے اور غذب کے حالت میں ہوتا ہے تو کلمات گھر والوں کو بھی کہہ دیتا ہے بیوی بی کو بھی کہہ دیتا ہے خدان کو بھی کہہ دیتا ہے حضرت سعید ابو رئی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا بنی اسرائیل میں دو شخص تھے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے ایک انتہائی عبادت گزار دوسرا گناہ عبادت گزار دوست اپنے دوسرے دوست سے کہتا رہتا تو گناہوں سے باز آ جا وہ جواب دیتا کہ مجھے چھوڑ دیں میرا معاملہ میرے رب کے سپورٹ کر میں جانوں میرا رب جانے وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ ایک دن اس عبادت گزار دوست نے اپنے گناہ گار دوست کو ایک بہت بڑے گناہ میں مبتلا پایا تو کہا اب تو گناہ چھوڑ دے اس گناگار دوست نے جواب دیا تو مجھے چھوڑ میرا معاملہ میرے رب عزد ازل کے سپرد کر کیا تو میرا نگران بنا کر بھیجا گیا کہ میرے امال کی تاک میں رہے عبادت گزار دوست نے کہا اللہ از وجل کی قسم اللہ تعالی کبھی بھی تیری مغفرت نہیں فرمائے گا تجھے کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا اللہ تبارا کا وعال نے ان دونوں کی طرف گناہ گاروں نے پکار موت کا فرشتہ بھیجا موت کے فرشتے نے دونوں کی روحوں کو قبض کیا دونوں اللہ تعالی کی بارگاہ میں جمع ہوئے اللہ تبارا کے واپ نے اس گناہ گار کو فرمایا تو میری رحمت سے جنت میں داخل ہو گئی جی. اور نیکوکار سے فرمایا کیا تو یہ طاقت رکھتا ہے میرے بندے سے میری رحمت کو روک لے عرض کی اے میرے پروردگار ہرگز نہیں اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے جہنم میں لے جاؤں حجرت سیدنا ابو حریرہ ربی اللہ تعالی ہو فرماتے ہیں قسم ہے اس کی ذات کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے اس آدمی نے جو کلیمات کہے تھے انہوں نے اس کی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر دیا صلی اللہ تعالی علی محمد صا ع و صحدی وبارک میٹھے میٹھے اسلام اور مدو چینل کے ناظرین اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حکیم العمت مفصر شہید حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان علی رحمۃ اللہ الحنان فرماتے ہیں ان دونوں کی محبت رشتے داری یا کاروبار میں شرکت کی وجہ سے تھی دین اور تکوے کی وجہ سے نہیں تھی غالباً ایک گنا پر اس نیکوکار دوست نے گناہگار دوست کو بہت جھڑکا زلیل و خار کیا بدنام کیا لوگوں میں بھی اس کو بدنام کیا اس لیے اس گناہ دوست نے کہا تو میری فکر نہ کر میرا معاملہ میرے ازل کے ساتھ اب اس گناہ کا یہ کہنا کہ میرا معاملہ میرے رب کے سپرد ہے یہ رب تبارہ کا وطلا کی رحمت سے امید کی بنا پر تھا نہ کہ بے خوفی کی وجہ سے کیونکہ اللہ تبارہ کا وطلا سے بے قوفی اگر یہ معاملہ ہوتا تو کفر ہو جاتا صاحب فرماتے ہیں اس نیکوکار دوست نے جب کسمیاں کہا کہ تجھے اللہ تعالیٰ کبھی نہ بخشے گا کبھی جنت میں داخل نہ کرے گا اس کلام پر اس عابد پر کتاب ہوا اس کی پکڑ ہوئی کیونکہ عابد کے کہنے کا مطلب یہ تھا تجھے اللہ تعالیٰ نہ بخشے گا مجھے ضرور بخشے گا میں نے کہا کو کام لکھتے ہیں گناگار اپنی خطاؤں پر نادم اور شرمسار ہو کر مرا عابد کی تکبر پر مرا کے میں بڑا عابد ہوں میری ضرور بخشی کو مفتی صاحب لکھتے ہیں اللہ غفار ازل نے گناہ کے گناہ اپنے فضل سے معاف کروایا اور اس عابد کے لیے حکم ہوا اسے دو میں لے جاؤ تاکہ اپنے تکبر کی اپنے غرور کی سزا ملے مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ شخص کافر نہ تھا متکبر تھا سفیا فرماتے ہیں بڑی فتح کی بات ہے یاد رکھنے والی بات ہے وہ گناہ جو انسان میں عز و انکسار پیدا کرے اس عبادت سے بہتر ہے جو تکبر و غرور پیدا کرے پھر سن وہ گناہ جو انسان میں ندامت و عز و انکسار پیدا کرے اس عبادت سے بہتر ہے جو تکبر و غرور پیدا کرے مفتی فرماتے دیکھی حضرت سعید آدم صفی اللہ علیہ نبی ولی سلاط و السلام کا خطہ ان گندم کھا لینا شیطان کی ہزارہ سال کی عبادت سے افضل ہوا اس خطا سے آپ بہت عرصے تک توبہ کرتے رہے شیطان عبادت سے مغرور ہو گیا حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبی جینا ولی سلاط وسلام کے سر مبارک پر خلافت کا تاج رکھا گیا اور شیطان کے گلے میں لانت کا توق پڑا اپو فرما خطائیں میری افوتی اعظم ہند اعلی حضرت علی رحمۃ رب العزت کے شہزادے سامان بخش ان کا نعتیہ کلام اس میں لکھ رہے ہیں عفو فرما یعنی معاف فرما عفو پر خطائیں میری عفو اللہ کو تعالیٰ عفو ہے یعنی معافی فرمانے والا ہے معافی دینے والا ہے شوق تو کا دے مجھ کو تو جاری دل کر ہر دم رہے بکھرے ہو عاد بد بدل اور کرنے جل بد اللہ الحبیب صلی اللہ علی محمد و ہی وبارہ کریں بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس ہونا بہت بڑا گناہ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ آٹھ سو تریپن صفحات پر مشتمل کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال اس کی زیارت کر عن اختلاف القبائر اس کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال اس کے صفحہ دو سو ستانوے پر لکھا ہے اللہ از وجل کی رحمت سے نا امید ہونا گناہ کبیرہ ہے یہاں تک کہ حضرت سیدمہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں اسے اکبر القبائر یعنی کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے یاد رہے اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ کبیرہ ہے اسی طرح جیسے اس کے عذاب سے امن میں ہونا گناہ کبیرہ ہے چنانچہ پارہ چودہ سورہ ہیجر آئے چھپن میں ارشاد ہوتا ہے وہ ترجمہ ایک اندل ایمان اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو مگر وہی جو گمراہ ہوئے حضرت سیدنا سفیان بن اینا رحمت اللہ تعلیہ فرماتے ہیں جو شخص لوگوں کو رحمت الہی سے مایوس کرتا ہے یا خود مایوس ہوتا ہے وہ خطا کرتا ہے پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہی پارا چودہ سورہ حجر کی آئی نمبر چھپن تلاوت کی وہ میں یق ن تم ہی ترجمہ کنزل ایمان اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو مگر وہی جو گمراہ ہوئے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین پارہ تیرہ سورہ یوسف آئے ستاسی میں ارشاد ہوتا ہے سیرود ترجمہ کنز ایمان اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ علماء اہل سنت نے مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا کہ اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے کیوں انسان اللہ رحمان کی رحمت سے اس وقت مایوس ہوگا عز وجل جب اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ عز و جل کو اس کی مراد کا علم نہیں یا اس نادان انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ عزا وجل کو علم تو ہے لیکن وہ اس کی مراد کو پورا کرنے سے عاجز ہے معاذ اللہ قادر نہیں ہے یا اس نادان و احمق انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ عزل کو علم بھی ہے قدرت بھی ہے لیکن وہ بخیل ہے معذ اللہ وہ ایسا نہیں کرے گا اس کی مراد پوری نہیں کرے گا اور یہ تمام باتیں کفر ہیں اللہ تعالی علیم ہے خبیر ہے قادر ہے قدیر ہے, قدیر ہے، کریم ہے جواد ہے اس لیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین بندہ مومن کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی اپنی رحمت سے اس کی امید اور مراد کو پورا فرمائے گا تاخیر ہو جائے تو کیا کریں تاخیر ہو جائے اس کی مراد پوری نہ ہو تو بندے کو یقین کر لینا چاہیے کہ اس کی مراد کو پورا کرنا اللہ تعالی کی حکمت کے خلاف تھا یا اس کی مراد خود اس کے حق میں نقصان دہ تھی اس کو اس کا علم نہیں اگر اللہ تعالی اس کی مراد پوری نہیں فرماتا تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو اس سے کوئی اچھی اور اعلی نعمت دنیا یا آخرت نہ تھا فرمائے گا یا اگر اس نے مراد پوری نہ ہونے پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دنیا میں یا آخرت میں اس کی کوئی مصیبت اس سے دور فرما دے گا تفسیر در منصور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوتی شافعی علی علیہ اللہ کافی نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا و بن علی علی رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علیہ نبی جنا ولی سلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے سام سے فرمایا اے بیٹا تو قبر میں داخل نہ ہو جب کہ تیرے دل میں اللہ تعالی کے شریک کے بارے رائے کے ذرہ برابر بھی تصور ہو کیونکہ جو مشرق ہو کر مرتا ہے اس کے لیے کوئی حجت نہیں کوئی دلیل نہیں بیٹا تو قبر میں داخل نہ ہو جب تک کہ تیرے دل میں ذرہ برابر تکبر ہو یعنی تیرے دل میں تکبر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کبر اللہ تعالی کی ردا ہے یعنی چادر ہے جو اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا کے متعلق جھگڑا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے بیٹا تو قبر میں داخل نہ ہو جبکہ تیرے دل میں ذرہ برابر مایوسی ہو یعنی تو اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس ہو کے دنیا سے نہ جانا کیونکہ رحمت الہی سے مایوس صرف گمراہ آدمی ہوتا ہے تفسیر درر منصور کی ایک اور روایت سنیے امام حکیم ابو عیسی محمد بن عیسی طرمزی علیہ رحمۃ اللہ قبی نے الاصول میں فقی امت حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے رحمت سے امید رکھنے والا گناہ گار مایوس عابد کی نسبت رحمت الہی کے زیادہ قریب ہے سران اللہ صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہی وصحبہی و بارک علی صلی اللہ علیہ وسلم مشکاہ شریف کی حدیث پاک سنیے حدیث نمبر ہے دوہزار تین سو نبتہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تھا جس نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا آخری وقت میں اس نے گھر والوں کو وسیعت کی کہ بعد انتقال مجھے جلا دینا اور پھر آدھی راک خشکی میں اڑا دینا اور آدھی کو سمندر میں بہا دینا خدا کی قسم اللہ تعالی نے اگر میری گریف فرما لی تو بالیقین یقین اتنا شدید اور سخت آزاد دے گا جتنا پوری کائنات میں کسی کو نہ دے گا وہ شخص گیا گھر والوں نے وصیت پوری کی یعنی بعد انتقال اس کو جلا کر آدھی راک خشکی میں اڑا دی آدھی سمندر میں بہا دی اللہ تبارک و تعالی نے سمندر کو حکم رشاد فرمایا تو سمندر نے اس شخص کی ساری راکھ جمع کر ڈالی خوشی کو حکم دیا تو خوشکی نے بھی ساری راکھ جمع کر دی جو اس نے اڑائی تھی ہوا کو حکم دیا تو ہوا نے بھی وہ ساری راکھ جمع کر دی جو اس نے اڑائی تھی اللہ تبارک و تعالی نے اب اس شخص سے فرمایا بتا تو نے ایسی وصیت کیوں کی عرض کی یارب از وجل تیرے خوف کی وجہ سے تیرے ڈر کی وجہ سے تو بہتر جانتا ہے اللہ تبارک تعالی نے اس شخص کو بخش دیا سبحان اللہ سبحان اللہ شرح مرعت المناجح میں جو کہ مشکا شریف کی شرح ہے مفتی صاحب فرماتے ہیں غالباً یہ کوئی اسرائیلی شخص تھا اس ناسمج نے یہ خیال کیا کہ دفن ہونے کی صورت میں لاش ایک ہی جگہ ہوگی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی بخشے گا اور اگر میری مٹی کے ذرے دریا خشکی میں بکھر گئے تو اللہ تعالیٰ جمع نہ فرمائے گا مفتی صاحب لکھتے ہیں خوف خدا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اس سے سارے گنا معاف ہو جاتے ہیں دیکھیے یہ بندہ عمر بھر کا گناہگار تھا مگر محض غلبائے خوف الہی سے بخشا گیا تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم مسند احمد جلد پانچ صفح ایک سو چوہتر حضرت سین ابو رضی اللہ تعالیٰ سروایت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللّہ تعالیٰ بل اپنے بندے کی مغطرت فرما دے گا جب تک کہ حجاب نہ واقع ہو پردہ واقع نہ ہو صحابہ اکرام علی رضوان نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجاب کیا ہے فرمایا کسی آدمی کا ایسی حالت میں مر جانا کہ وہ مشرک ہو صلو الحبیب صلی اللہ تعالی على محمد علی و صاحب ہی وبارہ کے تیرے خوف سے تیرے ڈر سے نیشا میں تھر کا پتا یا <متصفح> میں تھے تھے رہو کا پتا, جو پتا جو یا تھا رہو کا پتایا علاحی آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہی و السلام و میٹھے میٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے گنا صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں چھوٹے ہوں بڑے ہوں اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف لے جانے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مغفرت بندے کی چارہ سازی کرے اسے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچا دے یہ ہو سکتا ہے یاد رکھیے حالت کفر میں کوئی عبادت نفع نہیں دیتی کوئی طاعت نفع نہیں دیتی کیونکہ طاعت کے لیے عبادت کے لیے ایمان شرط ہے جیسے نماز کے لیے وضو تو وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں کوئی نیکی قبول نہیں گناہ معصیت عذاب کا تقاضا کرتے ہیں اب اللہ تبارک و تعالی کی مشیت ہے بندے کو معاف فرما دے بخش دے چاہے تو عذاب کرے اس کی توبہ کے سبب اس کو معاف فرما دے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفات کے سبب اسے معاف فرما دے شہداء کی شفات کے صدقے میں اسے معاف فرما دے حافظ قرآن کی شفاعت کے صدقے میں معاف فرما دے اسے کسی حاجی کی شفاعت کے صدقے میں معاف فرما دے کسی عالم کی شفاعت کے صدقے میں معاف فرما دے کسی اللہ کے ولی کی دعا کی وجہ سے معاف فرما دے محض اپنے فضل و احسان سے معاف فرما دے اگر کسی مسلمان گناہ گار کو عذاب بھی ہوا تو وہ آزاد دائمی نہیں ہوگا ہمیشہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ بندہ مومن اور اللہ تعالی نے ایمان والوں کی ہر نیکی پر اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے جیسا کہ پاراتیس سورج زلزال ساتویں آئت سمیام يَعْمَلْ اور زبن خیر یوح سرجمائے کنز ایمان تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا ایمان تمام نیکیوں کی اصل ہے بنیاد ہے اور اللہ تعالی کی جانب سے وعدہ خلافی محال ہے تو اجر و ثواب کہاں ملے گا جنت میں تو مسلمان کتنا ہی گناہ گار ہو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا برال ہمیں اللہ تبارہ کا تعالی تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اس کی بے نیازی سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چھ سنی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس دن اللہ تعالی نے رحمت کو پیدا کیا تو سو رحمتیں پیدا کی ننانوے رحمتیں اس نے اپنے پاس رکھ لی اور تمام مخلوق کے پاس ایک رحمت بھیجی اگر کافر یہ جان لیتا کہ اللہ کے پاس کل کتنی رحمت ہے تو وہ جنت سے مایوس نہ ہوتا اور اگر مومن یہ جان لیتا کہ اللہ کے پاس کل کتنا عذاب ہے تو وہ دوزخ سے کبھی بے خوف نہ ہوتا صحیح بخاری حدیث نمبر 5999 صحیح مسلم حدیث نمبر 2755 میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کو یہ معلوم ہو جائے اللہ تعالی کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی شخص جنت کی خواہش نہ کرے اور اگر کافر یہ جان لے کہ اللہ عزاجل کے پاس کتنی رحمت ہے تو کوئی شخص جنت سے مایوس نہ ہو جامع البیان حدیث نمبر سولہ ہزار چھتیس میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندے کو یہ معلوم ہو جائے اللہ تعالیٰ کس قدر گناہوں کو معاف فرماتا ہے تو کوئی بندہ حرام کام سے نہ بچے اور اگر وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر عذاب دے گا تو وہ غم و غصے سے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے تو ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس کے عذاب سے بے خوفی بھی نہیں ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے اشرائے رحمت میں جو ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادت کے قبول فرما لے اور بقیہ دن جو رمضان کے ہیں کاش وہ بھی بہتر انداز سے گزر جائیں ہمیں عبادت کی توفیق مل جائے ہمیں احتکاف کی توفیق مل جائے کثرت تلاوت کی توفیق مل جائے نماز پنجا گانا خوشو خضو کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مل جائے آمین النبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وعلیہ وعلیہ وعلی